ان المتقی نفیلا بے شک متقی پرہیزگار لوگ جنتی سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے جہاں مجرموں کا ذکر ہے تو وہاں متقیوں کا ذکر ہے متقی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرم بردار ہو گناہوں سے بچنے والا ہو وہ فواہ اور میوے پھل مِمَّا یش ہونا جو وہ چاہیں گے وہ جنت میں عطا کیا جائے گا کہا جائے گا کلو وش ابو کھاؤ اور پیو ہنی ان مزے لے کر لطف اٹھا کر بغیر کسی فکر اور غم کے کیوں بما کن تم تامل یہ بدلہ ہے ان نیک کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے اس کا تمہیں سلا دیا گیا ان کا زال کا نجز بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو سلا دیتے ہیں وہی لوئیں یو مئی آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے دنیا کے اندر یہ کافر یہ گناگار ایش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی مثال جانوروں جیسی ہے کہ جس کو فارم میں رکھا جاتا ہے اچھے سچا کھلایا جاتا ہے وہ اپنے انجام سے غافل ہے کلو کھاؤ و تمت اور فائدہ اٹھاؤ ایش کرو قلیلا تھوڑا سا ان نہ کم بے شک تم مجرم ہو گناہ گار ہو دنیا کے اندر چند ایام گزار لو پھر ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے عذاب میں تمہیں گرفتار ہونا ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے مرکولا جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں اس سے دو مراد ہیں ایک تو اس سے مراد نماز ہے کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تو ایسے لوگوں کا انجام کل بروز قیامت وئی لوئی یو مئی دیبینا آج قیامت کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے سب ائی شدی سم باد مینونا پھر اس کے بعد کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے کتنی واضح باتیں ہیں اب اس کے بعد وہ کس بات پر یقین کریں گے حدیث سے مراد یہاں پر بات سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کی نصیتیں اس قدر واضح ہیں اس سے بھی اگر کسی کا دل نہ لرزے اور وہ ہدایت کی طرف نہ آئے تو اب پھر کون سی بات اس کے دل کو ہلائے گی اے مالک کو مولا تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے دلوں کو نور کر دے سختی کو دور کر دے اے مالک کو مولا ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے الحمدللہ للہ انتیسواں مکمل ہوا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں